شام رہے کرم دوستوں ساتھیوں نوجوانوں بچوں شروع ہونے والی ہے میں امید کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ اس طرح سے آج تک آپ سب لوگ بڑی جمی اور دلچسپی کے ساتھ شیک کا سماعت فرماتے رہیں اسی طرح سے انتہائی باوقار اور سکون انداز میں شہر کا درس away. سماعت فرمائیں گے میں شہر مقدم سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ درس کا آغاز فرمائیں چلیں آپ شروع کریں مشکلات شروع میرے جائے صفحہ 83 سے دوسرا پیرا بلکہ پہلا پیرا اس صفحہ کا اور یہ کہ امام مہدی علیہ السلام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقریر کریں گے اور انیسا علیہ السلام چاروں مسلکوں میں سے کسی مسلک کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے چلو <تصفح> لطیفہ سنیں گے بولا لکھنوی کو نام سنا ہے آپ لوگوں نے <تصفح> <تصفح> بڑی اچھی بات کہی اور میں کئی جگہ اس کو کانفرنس بیان کرتا ہوں اس کو یاد رکھیے گا کہتے ہیں کہ ہنفی شافئی لڑتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ہدایا پہ عمل کریں گے یا شرح المذب پر ہدایات ہنفی فکا کی کتاب اور شرح المہذب شافئی کی تینا سے یاد رکھیے گا تاکہ کہیں انشاءاللہ کام آئے گی تو کہتے ہیں کہ لڑتے ہیں دونوں کہ امام ماضی حنفی فکا کے مطابق یا شافی اور پھر اسی کو آگے بڑھ کے جاتے ہیں کہ عیشا علیہ السلام تو شام آئیں گے تو وہ حنفی مذہب کو ریج کریں گے ایسا سوچو یعنی نبی کو بھی کیا بنایا حنفی مکریم اب وہ کیا کہتے ہیں الفوا عید البحیہ فی تراجم علمائی حنفی قیداف کا نام ہے الفوائے فی طرا جم علما ہنفیا تو مونا عبد الحی لکھنوی کہتے ہیں بڑی عجیبات دیکھو نہ پہلے تقلید تھی نہ بعد میں نہ پہلے کوئی حنفی شاف تھا نا بعد میں اب بیچ میں حنفی شاف ہیں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ آئے کہ تو ڈائریکٹ کتاب الصل سنت رسول پر عمل کریں گے نتیجے کیا نہیں کہا تقلید ایک ایسا مت ہے جس کا نصر ہے نا جو جیت پہلے جی نہ بعد میں رہ تو کتاب تراج تراج الحنفی الفائی دل بہیا فی تراج علماء ہنفیا چلو لیکن کتاب پڑھ نہیں سکیں گے آپ لوگ جی کہا جاتا ہے لکھے اوسا پڑھے عیشا ایسا. <تصفح> ایسا حجری تباہ ہے اوپر نیچے نیچے ہے بھائی ایسا مل گیا ہے اس کا پڑھنا بہت ہی مشکل ہے لیکن ہے اس کی باتیں تو چلے جائیں حتّہ شیخ ابو حق سبیر جو علماء احناف میں سے ہیں ان کے زمانے میں ایک شخص اپنا مسلک چھوڑ کر عامل بالحدیث ہو گیا ہاں امام کے پیچھے قرار اور اسی طرح رقو وغیرہ کے وقت رفا دہن کرنے لگا جب شیخ موسود کو اس بارے میں بتلایا گیا تو شیخ بڑے حضرناک ہوئے اور بادشاہ کو حکم دیا اور بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ سیارفہ کے پاس اس شخص کی پٹائی کرے فتوا حمادیہ و فتاوا تاطار خانیہ و ارشاد ایک سو چھیاسی حاشیہ نمبر ایک یہ حبو حفص کبیر وہی ہیں جنہوں نے مام بخاری کو کے بارے میں دیا تھا اعلان کیا تھا یہ فکر نہیں ہے اس لیے اس کو فتوا دینے کی اجازت نہیں چونکہ مام بخاری کہتے ہیں کہ ایک بکری کا اگر کسی بچے اور بچی نے دودھ پہ لیا تو رضائی بھائی بہن ہو گئے ابو حفص کبیر یہ جا جا کس کا فتوا شخص ایک بکری کا گھر امام بخاری کی طرح منسوخ کیا ہے جھوٹے الزام لگایا کہ اس کو اتنی پیکا نہیں آتی وہ کیا اور یہی لوگوں نے یہی لوگ تو ہیں جنہوں نے امام بخاری کو تنگ کیا امام بخاری اللہ علی الارض بما رحبت کوئی معمولی چیز نہیں دیجیے کہا نہیں تمام لوگوں نے کہا ہے شک الباری تراجے میں ہی امام بخاری کی فقاحت نے امام بخاری کی فکاہت دیکھنا ہو تحق بخاری کے تحمت الب اب وہ آپ کے آب دیکھے کبھی آپ کو موقع مل جائے سیرت البخاری سیرت البخاری مونا عبد السلام صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ یہ رحمانیہ کے مدرس تھے اور ان کی بھی ایک عجیب سے کہانی ہے ایک بدماش پیدا ہوا تھا عمر مولوی عمر کریم پٹنوی مولوی عمر کریم लुधियाना لدھیانہ کے इसको اس کو پیسہ دیتے تھے امام بخاری کے خلاف یہ کتابیں لکھتا تھا سمجھ گئے نا تو نام کیا تو عمر اسی پرسنا میں اسی میں علامہ شبلی نومانی کا نام سنا ہوگا انہوں نے کتاب لکھی سیرت نومان بلکہ ہمارے مسائد کہاں کرتے تھے دنیا میں پہلا انسان ہے جس نے ابو حنیفہ کی محبت میں اپنے آپ کو نومانی لکھا ساری دنیا اپنے آپ کو حنفی لکھتی تھی پہلا انسان ہے جس نے اپنے کیا کا نومان بن ثابت کی طرف نسبت کر کے ماں و حنیفا کی نسبت کی طرف کی نسبت کر کے اپنے آپ کو نومانی لکھا ان کو بڑی چرتی اہل حدیث مسلمت تھی. بلکہ حیرتوں کی یہ کہتے تھے کی آدمی عیسائی اور کرسچن تو ہو سکتا ہے مسلمان لیکن غیر مقلد نہیں ہو سکتا میں نے یہی باتیں اعظم گڑھ جے راج پور ڈسٹرک میں بیان کیا تو بڑا ہنگامہ ہوا آپ کے مولانا بیان کر کے چلے جاتے ہیں شبلی نمانی پر صاحب جو اس علاقے میں ان لوگوں کا بڑا اثر تھا اور موڑا سلامت اللہ جے جی راج پوری جگہ تھے اس لیے میں نے خوب للکار کر کے کہا کہ ہمارا لیڈیز گاؤں میں کیا خبر کیا چھپی رستم یہاں بھی چلا گیا بڑا ہنگامہ تو پر سال جو مولا شاہ پور مولانی یا مولائی شاپر شاپر مولانی ہاں بیچے تو ہی آزم اٹھ کے آگے شاہ پور مولانی تو وہاں بہت سارے لوگوں نے آ, آ کے پوچھا تو میں نے کہا سیرتے شلی اٹھاؤ علامہ سلی سلیہ مند دکھاتا ہوں جب دیکھ لیا تب ان کو اطمینان ہوا ہم اگلے دس کسی پر الزام لگانے کے عادی نہیں ہے سمجھیے نقل شدہ قومی شملی نعمانی کا یہ کال تھوڑا سوچے کہ ایک انسان کرسچن ہو سکتا ہے لیکن اہل حدیث اس سے اندازہ لگائے سوچ کتنی گٹیا تھی کتنی گئی گزری سوچ تھی آپ اور یہی پہلے انسان ہیں شملی نعمانی جنہوں نے امام کے پیچھے قرات خلف الامام کو مسئلہ ہے عربی میں کتاب لکھی حجاب آئے ترکیا گئے مشر گئے تاکہ دنیا کے سارے مسلمانوں کو اہل حدیثوں سے کیا کریں وزن کریں ایک تو یہ نمبر دو سیرت نعمان لکھ کر کے انہوں نے یہ کوشش کیا کہ اسلام کے اصل خدام فقہ ہوتے ہیں محدشی نہیں ہی اہر الحدیث جس نے ہم امام بخاری کا مقام گھٹایا اور امام حنیفہ کا مقام بہت ہی بڑھایا اور یہ درائت کا روایت اور درایت کا چکر چلایا مولا ابو العلام مودودی تو بعد کے سب سے پہلے جس نے روایت اور درایت تھا کیا محدثین میں روایت کی درایت نہیں تھی اور فوکہ میں درایت تھی روایت تو آٹومیٹک آ ہی جاتی ہے پرندے اڑتی ہوئے بچا جاتی تھی ان کو یہی کہیں گے نا روایتی کی کیا اگر در ہوتی درایت تو درایت کو انہوں نے خوب آگے بڑھایا اور چالیس آدمی کی دو باتیں لکھی نمبر ایک ہمارا مذہب جو ہے دنیا میں ایک ہی ہم مذہب منفی ہے جس کو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے قبول کیا ٹھیک ہے نا نمبر دو بڑی عجیب سے بات کہی کہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب تھے جتنے مذاہب ایک دو ان کے اندر نمبر دو فک ہماری فقہ جو ہے وہ جمہوری فکر ہے کیوں ایک نہیں چالیس رکنی کمیٹی تھی چالیس رکنی کمیٹی تھی اور چالیس رکنی کمیٹی نے مل کر کے فقہ حنفی بنائی اس لیے ایک نہیں بلکہ کیا ہے جمہوری ہے ہاں چلو بھائی ٹھیک ہے اس کتاب نے بڑا فتنہ پھیلایا تو عوام میں بڑی خلبلی مچی خاص طور سے روایت اور درائت کا تو اس وقت مونا عبدالعدیز صاحب رحیمہ وادی شیخ القل میاں ندیر حسین محدث دہلوی کے لیے شاگرد تھے اور بڑے زبردست منازع تھے جہاں کوئی معاملہ جب مرشد آباد بنگال کے اندر اہل دیس اور حنفیوں کا مناظرہ ہوا سو حنفی مولوی تھے تین دن تک اکیلے مقابلہ کر رہے تھے کون شیخ القل میاں ندیر حسین محدث دہلوی یہی مناظرہ ہے مرشد آباد کا جس میں بدا کے خرچر کرے جس دن سارے ساڑھے میں مولوی ہنفی ہار گئے تو ٹی وی دے کر کے بلایا گیا تھا مونا ابد الحق حقانی کا یہ تفسیر حقانی والے یہ سمجھ ان کے متعلق تھا کہ جہاں کوئی نہ جیت سکتا ہو کس کو بلاؤ اور یہاں ایک ہی مولوی کرتا پائجامہ پہرے اپنا ڈٹا ہوا ایران ہوا کل شکست ہوگی کیوں مونا عبد مرشد آباد پہنچ گئے آئے مراگر کا فسالو اعلی ذکر ان کل تم لاتا یہ بے چارے بالکل بس چپچا بیٹھے رہے رات کو کھانا کھائے شیخ القل میاں نبی حسین حافظ عبداللہ اللہ گادی پوری فلا فلا علماء تو میاں صاحب نے کہا ملی عبدالعدیز کل زبردست مارکا ہے وہ ہنفیوں کا شیر سمجھا جاتا ہے تو بتاؤ کیا جواب دو گے فسالو آر ذکر اللہ کہ ہنس پڑے کہا استاد ساری باتیں مانیں گے لیکن میں کیا جواب دوں گا آپ کو نہیں بتاؤں گا آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا کہا کیوں کہا یہ درو دیوار کو بھی کان ہوتے ہیں اس شیر کو پتہ نہ چلے تاکہ اس کو کل بھیڑیا بنا دیں شیر ہم بنے گیدڑوں بٹ جائے بالکل خاموش بھی اصاب خاموش صبح علاق ہوا مرشید آباد اب بنگال کا معاملہ ایسا ہے سمجھیں گے نا وہاں پتا چلے بڑا مولانا آیا ہوا ہے تو جہاں تک بھی گاج آئے گی پبلک ہی پبلک نظر آئے گی سمجھیں گے نا وہاں کے جلسہ آج بھی اور عشاء بعد سے شروع ہوگا تو ادان صدر تک ضروری یہ اسٹاف ہے سمجھ گئے نا بالکل تو وہ شیر کی طرح دامر اٹھائے گی ناری تقویر زندہ باد چلے آ رہے ہیں اٹھا پوچھے کہ تم سوال کرو کہ میں سوال کروں مولا رحیم ابادی نے کہا تمہاری بھرتی تم ننانوے کو دیکھ لیا ہے کیا ہے یہ میرے میرے نکھنج ہلے گئے تلوار ان سے یہ میرے آسم آؤ میں دان میں اللہ اکبر کہنے لگے ہم سوال کرتے ہیں تقلید کے وجو پر تقلید کے وجو پر فرس آلو اہلا فکر ان گنٹوں حکانی سوچ بھی نہیں سایہ کا حقانی صاحب ذرا فا کے بارے میں بتائے فا کس لیے آتا ہے تفسیر کے بجائے گچیٹ لے گئے نوشر ہے جانوی مثال کا بتاؤ ف کس کے لیے آتا ہے اب تو یہ بھائی جھتے ہیں اب کیا جواب ہے کیا میں جواب تو کہیں پکڑتے لے نہیں بھا بھاجی سمجھیے نا خاموش لاجوان تو جگ نے کہا آپ بتائیں وہ تو نہیں بتا رہا ہے کہا اس سے پوچھے فا آتا ہے الفا ل تارکیب یہی ہے نا الفاظ لیکن تارکیب تاکیب ہوتا ہے کوئی چیز نہیں ہے تب یہ کر لو فسلو کا دردما کیا بے بیوقوف اس سے تو تقلید کا انکار ثابت ہو رہا ہے فس آلو اعلیٰ دکھ کتاب و سنت والوں سے پوچھ لو اگر تم کو علم نہیں ہے تب بتا تو مولوی ہے کہ جاری ہے بلک یہیں سے پڑا میدان چھوڑ کر کے کہا جاتا ہے پچاس ہزار بنگالی ایک دن میں لیتی مرشداب اسی لیے یہ ہے تقریباً انیس سو تراسی پچاسی کا ہے اٹھارہ اٹھارہ سو منادرا چھپا ہوا ہے اس کو دیکھیں اللہ اکبر تو مونا عبد العید رحیم آبادی نے کتاب پڑھی سیرت نومان سیرت نومان پڑھی اور چودہ دن میں حسن البیان البیاں سیرت نعمال تیار کر دیا تو اس میں کتنی آیتوں کی غلطی تاریخی غلطی سب کچھ اور سب سے بڑی چیز کہا کہ آپ کے چالیس چہج رکنی کمیٹی جو تھی اس میں تو اکثر ایسے تھے جو بھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو کیا وہ پاپ کے پیٹ سے آ کر کے وہ حلیفہ کے بعد بیٹھے تھے اور کچھ ایسے تو جو مر چکے تھے کیا قبر سے پھر آئے تھے الفی مذہب کی تاکید کر رہی تھی تو یہ بڑی عجیب سے نہیں مونا شبلی نعمانی نے جب اس قسم کی حرکتیں کی تو اس وقت مونا عبدال شمس الحق عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ نے دو عالم کو کھڑا کیا ایک تو امام بخاری پر جو اعتراض نمانی صاحب نے کیا تھا مولانا عبدالسلام مبارک پوری والد محترم مولانا عبید اللہ رحمانی شیخ ال صاحب نے لکھا سیرت البخاری اور اس سے بہترین کتاب سیرت البخاری پر نہ عربی ملے گی نہ اردو میں ملے گی اور ماشاءاللہ یہاں مکی سے اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہوا اور پھر جامع عربی میں جامع الفیر سے پڑھایا گیا عمر کریم پٹنوی جو تھا اس کے جواب کے لیے شیخ شیخ الاسلام مولانا ابو القاصف سیب بنارسی کو مقرر کیا مورانا عظیم آبادی اس لیے دونوں کتابوں میں عظیم آبادی کا تذکرہ آتا ہے اور الحمدللہ للہ تعجب کریں گے جب بخاری کی کے دفاع میں سیب بنارسی لکھنے لگے تو سکر میں تیرہ سو سفیر کی کتنے چلو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے سمعت سمعت اس میں کوسر جاری سمجھ گئے بہت سارے رسالے تھے جی دیکھو واقعہ جیسے جب ابرو رہا تھا ممبئی میں ایک سال پہلے تو دیوبندی کا زمین تھا اور الی جی سے مسجد کے لے رہا تھا تو پورے ان لوگوں کے دیوندی لوگ کے اس بار کو فورس کیے ہیں زمین کسی ہندو کے لیے تو مندر بنا دے لیکن الی جی سے مسجد اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں کیوں نہیں اسی کو مسجد تعبیر ہوئے اور وہ بھی چلے چلے تو امام بخاری کی فکاہت پر بات چلی تھی نا تو امام بخاری کی فکاہت کیسی ہے اگر دیکھنا ہو تو اردو میں سیرت ہوئی بخاری پڑھیں سب کچھ مل جائے گا چلے چلیے اسی چیز میں جو ہم نے ذکر کیا ہے اکثر علماء علماء مذاہب واقع ہوتے ہیں لوگوں کو حدیث نبوی پر عمل کرنے سے روکتے ہیں اسی لیے شیخ الاسلام عبد الرحمٰن ابو شامہ رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ہمارے زمانے کے فقحا نے احادیث و آثار کی کتابوں کو پڑھنے ان کے فط معنی میں تحقیق کو جستجو کرنے اور عمدہ کتابوں کے مطالعہ کو حرام قرار دیا ہے یعنی yani حدیث کا پڑھنا پڑھانا ha? بعض محدسین کو اس لیے سزائے موت دی گئی کہ وہ کہاں جائیں گے سب کو چھوڑے مکت المکرمہ کے اندر وہ اس لیے باق علما کو قتل کا فیصلہ کیا کہ کی وہ شیخ محمد نامی کوئی تھے مولانا محمد سین بٹالوی خود کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اس لیے قتل کرنے کا فیصلہ دیا کہ وہ چھپ کر کے حدیث کا درس دیتے تھے آج آج قرآن کو پڑھنے سے نہیں روکا جاتا بل بل قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو قرآن کا نہ پڑھو گمراہ کرو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے وہی جو میں نے یاد پڑھائی جو کچھ ان کے پہلو نے کیا ہے آج اس سے دادا کر رہے ہیں اکاواس ہو بلکالوم اسلام کال بس کوئی نئی چیز نہیں وہی کرے جو اس سے پہلے ان کے باپ دادا کہ سنانچہ عربہ جی اور امت کے دیگر مشتدین و مجددین کے بارے میں جن کے علم فضل تقوی خشیت الہی زہد و ورا اخلاص و دین اور ترک ادا و, و محدات اور تقلید و تعصب پر علماء کا اتفاق ہے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ ورب العالمین کے ہاں اس اسمت کے سب سے محترم نیز اس مخلوق کے چیدہ و چنیدہ اور افضل ترین لوگ ہیں وہ بذات خود سراتے اس کی مخلوق کے چیدہ و چنیدہ اور افضل ترین لوگ ہیں وہ بذات خود سرات مستقیم پر گامزن تھے اور انہوں نے اپنے زمانے کے اور جنہوں نے بھی ان سے استفادہ کیا ان سب کو اپنی اور غیروں کی تقلید اور مذہب پرستی سے منع فرمایا ہے نیز انہیں کتاب و سنت کو حرز جا بنانے کی رہنمائی فرمائی ہے جیسا کہ ان بزرگوں کے حوالے سے خود ان کے مقلدین کی کتابوں میں منقول ہے چائے کے دوسروں کی کتابیں ہوں یہ ہے ایم اسلام رحم محمد اللہ کا طریقہ منہج اور اللہ کی پناہ کہ کوئی مسلمان دین میں سے کسی امام کے بارے میں جو اپنے علم اور زہد و تقوا سے معروف ہو محض اس لیے تانز نہیں کرے کہ وہ اپنی اور اپنے علاوہ کی تقلیق سے منع کرتا ہے یا اس کے احوال و افعال کو دیکھے بغیر کسی مسئلہ میں اس کے بارے میں بدگمانی رکھے یہ کام تو وہی شخص کر سکتا ہے جس کی بصیرت حق کی بینائی, بصیرت حق کی بینائی جاتی رہے جس کی بصیرت حق کی بنائی جاتی رہے لہذا اللہ اسے برباد کرے جو ان کی توہین و تنقیص اور ناقدری کو جائز سمجھے اور ہاں اللہ اسے بھی برباد کرے جو کتاب و سنت کو جانتے ہوئے آیت و حدیث پہنچنے کے باوجود اور حق کے ظہور اور مسلک کے بطلان کے بعد بھی خلا سازی کرے اور اللہ عزوجل وجل اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود و سلام نازل ہوں کی باتوں پر لوگوں کی آرا اور مسالف کو مقدم کریں اور خواہ ایک مسئلے میں ہی سہی کتاب و سنت کو ٹھکرائے اپنے مسلک کے مطابق ان کی طویل و توجہ کرے اور اشتہادات آرا اور سیاسات کو کتاب و سنت پر پیش کرنے کی بجائے کتاب و سنت کو ان پر پیش کرے کیونکہ دین اسلام کی اجنبیت اور مسلمانوں کے درمیان سے اسلام کے مٹ جانے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے فعنارا جو اور ای سچے مسلمان اللہ کی قسم ہے بھلا بتاؤ کہ آخر ان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی زبان مبارک سے آپ کی حدیثیں اور کلام راہی کی آیتیں سن کر آپ کی مخالفت کرتے تھے اور جو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موت کے بعد آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور حدیث صحیح یا آیات قرآنی پر عقل و رائے کو مقدم کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں جبکہ وہ اس آیت کریمہ کو قرآن کریم میں اور حدیث مبارک کو مشرق و مغرب کے تمام علماء اسلام کے ہاں معتبد و محتبر سنت مظاہرہ کی صحیح کتابوں میں پڑھتے ہیں اور ان سے واقف کار ہوتے ہیں اور حق کے بعد گمراہی کے سوا اور باقی کیا رہ جاتا ہے بہرحال جس, جس کا خیال یہ ہو کہ ایم اربا رحم اللہ آرا و اقوال پر مبنی مسائل میں آج کل کے مقلدین کے طور طریقے پر قائم تھے وہ خطاکار ہیں اور اس کی بات نہایت لغو اور باطل ہے کیونکہ وہی در حقیقت ایم عربا کی توہین کرنے والا اور ان کے اقوال و فرمودا سے خارج ہے کیونکہ یہ مسائل جن سے مقلدین کی کتابیں بھری پڑی ہیں انہیں ایم عربا میں سے کسی نے سرے سے لکھا ہے نہ کبھی کسی نے ان پر عمل کیا ہے بلکہ وہ ان پر جھوٹ بذا کردہ ہے جیسا کہ امام ابن ضطیف العید رحمہ اللہ وغیرہ کے قول میں اس کا تفصیلی بیان ہو چکا ہے یہ امام ابو حنیف رحمہ اللہ ہیں فطر میں ان کی کوئی کتاب نہیں ہے اور الفق ال کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ان کی کتاب ہے وہ عقائد میں ہے نہ کہ پرو میں بلکہ برخلاف احناب کے اور ایسے ہی آپ کی مسند کا جو ذکر آتا ہے وہ حدیث میں ہے نہ کہ فقہ میں اس سے قطا نظر کے اس میں بہت سی چیزیں قابل ملاحظہ ہیں امام مالک رحمہ اللہ کی صرف ایک کتاب ہے اور معطا وہ بھی آج کی مروجہ فقہ میں نہیں بلکہ حدیث میں ہے جبکہ مالکیہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں نہ اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی فروع میں کوئی مستقل کتاب نہیں آپ کی کتاب العم اور الرسالہ اصول فقہ میں ہے باوجودے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے کئی مسائل میں غلطی کا اقرار فرمایا ہے اور اپنی زندگی میں ان سے رجوع بھی فرمایا ہے جیسا کہ آپ کے جلیل القدر شاگرد امام بوہتی رحمه الله نے نقل فرمایا ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوئے سنا قد انلست هذه الكتب ولم ألو فيها ولا بتقد ایمجد فيها الخطا لان الله تعالی ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا میں نے ان کتابوں کی تاریخ میں کوئی کثر نہ چھوڑی ہے لیکن پھر بھی ان میں غلطی کا پایا جانا ضروری ہے کیوں کہ اللہ ارزل کا ارشاد ہے اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کی, کی جانب سے ہوتا تو لوگ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے لہذا میری ان کتابوں میں تمہیں جو بھی باتیں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے خلاف ملے میں ان سے رجوع کرتا ہوں اور رہا مسئلہ متفقہ طور پر ام سنت کے امام احمد بن حمبل رحم اللہ کا تو آپ نے فرقہ میں ایک حرف بھی نہیں لکھا سوائے آپ کی عظیم المسنت کے جو حدیث میں ہیں امام موصف رحمہ اللہ اتباع سنت کے حرفتے اور تقلید شریری ضوابط سے دور اشتہادات اور آرا سے بنا فرماتے تھے اسی طرح ابن خلدون فرماتے ہیں رہے امام امام احمد بن حمل رحم اللہ تو آپ کے مقلث کی تعداد بہت کم ہے آپ کے مقلدین کی تعداد بہت کم ہے کیونکہ آپ کا مذہب اشتہاد سے دور تھا اس کی بنیاد روایت حدیث پر قائم تھی وہ سنت کی سب سے زیادہ حفاظت اور حدیث کی سب سے زیادہ روایت کرنے والے تھے اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا میں سنت اور اہل سنت باقی نہ رہتے آپ کی زندگی کے دلدوز واقعات مشہور اور سیرت و سوانح کی کتابوں میں مذکور ہیں لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ امبا رحمۃ اللہ کا احترام مذہب ہے ان کی شان بلند ہے ان کا فضل بڑا ہے اور ان کا علم وسیع ہے کتاب اللہ اور سنت متحرہ سے ہدایت یابی اور ان کے مستقل فہم نیز دین میں کسی کی تقریب یا کسی مذہب پرستی کے حرمت کے مرحل پر گامزن ہونے کے سبب خالص ان کے ساتھ تھا لیکن مقلدین اپنے ائمہ کی تقلید کی بناور کتاب سنت کے نصوص کو پسے پشتے ڈال دیتے ہیں اور تقلید ہی کے دروازے سے اکثر بدعات و خرافات دین میں داخل ہوئے ہیں جنہیں نام نہاد درباری علماء اپنے مذہب کی کتابوں میں ذکر کر کے ان کی مشروعیت پر حجت پکڑتے ہیں اور ان باتوں کو اپنے ائمہ کی طرف یہ کہتے ہوئے منسوخ کرتے ہیں کہ یہ ائمہ اربا رحمہ اللہ کی فکر ہے یہ فت پتا نہیں ہے اور نہیں نہ ہیم عاربا کی طرف منصوب اور ان کے مذہب کی کتابوں میں منقول تمام چیزوں کی نقط ان کی طرف ثابت ہے بلکہ ان میں سے زیادہ یا تمام باتیں ان کے متبعین میں سے جن پر رائے کا غلبہ ہے ان کی کارستانیاں ہیں میں اللہ رشاد ببانگ دوہر کہتا ہوں کہ جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ افلاح بات امام و حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ سے یا امام شافعی رحمۃ اللہ سے مربی ہے اسے چاہیے کہ مطلوبہ تمام شرائط کی روشنی میں اس کی سرد صحیح کر لے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کے بس میں ہے اگرچہ سب آپس میں ایک دوسرے کے حامی و محامل بن جائیں سن 1922 میں 82 میں ایک مثال اس لے دے رہا ہوں کہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل الحدیث اہیمہ کے شان میں غصہ کی کرتے ہیں اور بتانا چاہتا ہوں انیس سو بیاسی میں حدیث میں جو طلبہ فارغ ہو رہے تھے حفلت التخرج رکھا گیا سمجھ گئے نا تو اس میں نائب ایک شیخ عبداللہ زاہد آئے نہ ایک عزیز تھے کلیت الحدیث کا معاملہ تھا تو اس لیے کلیت الحدیث کے اساتذہ جس میں پخت السلامہ مشری شیخ ربی المتقلی ہمارے استاد اور ابھی نئے نئے تھے شیخ صالح سہیمی علامہ اے تھے اور استاد تھے جو مسلت الجامعہ نکلتا تو اس کے رئیس التحریر تھے ساد, ساد ندا قوم کے لوگ آتے ہیں پتھر دل لے کر کے آتے ہیں چار سال کلیا کا کھاتے ہیں اور پتھر ہی دل لے کر کے چلے جاتے ہیں کیا مطلب ہے ایسی زندگی ایک ان کا ہاتھ ناف کے اوپر آتا نہیں جیسے آئے تھے ویسے گئے صرف چار سال مغل کا کی کھایا بسرا ہفرت التخرج میں کیا کہیں گے وہ جلسہ ہو رہا تھا جلسہ دستار بندی دستار, بندی دستار بندی لیکن دستار بندی کو نہیں پگڑی بادی جاتی ہے تین تین میٹر والی نہیں اللہ اکبر ایک طالب نے لکھ کر کے دیا کا حدیث سے ہمیں بڑی شکایت ہے کچھ اساتذہ ایسی ہیں جو ایما کو گالی دیتے ہیں خواص طور سے امام ابو ہنی تھا کو یہ ہمارا اپنا چشمے بھی دبا کیا انیس سو بیاسی کتنا کہنا تھا اب لوگوں نے ہاں ہاں بالکل اب کون ہاتھ اٹھائے وہ جانتے ہیں ہاں عبد اللہ شاہد کھڑے ہو گئے غصے میں بتاؤ وہ کون سو ساد ہے جو اہم مکالی دیتا ہے وہ بھی گرم ہو گیا خوب کھڑے ہو گئے لیکن اللہ جد خیر تھے سلامہ مشری وہ انصار السمنا کے زبردست ممبر تھے وہاں شیخ والے سہیمی عام ابھی بالکل نئے نئے آئے تھے یہ تو ویسے ہی اندھے اور ہاتھ کو چھڑی رکھتے تھے زور سے پیٹا اور غصے میں کھڑے ہو گئے کہا رئیش یہ مجلس اس وقت تک برخاست نہیں ہوگی جب تک کہ وہ تعلیم سامنے آ کے اعتراض نہ کرے کہ کیا باتیں آئی اب سدا چشا گیا کھڑے ہو گئے اور کتو سلامہ کھڑے ہو گئے ساد ندہ غصے میں آ گیا میں کل یہ حدیث کا مدرس کونس تعلیم ہے جو اماموں کو گالیاں دیتا تو سب لوگوں نے طے کیا یہ مجلس اس وقت تک نہیں اٹھے گی جب تک طالب خود آئے یا کم سے کم لکھ کر کے دے دے کہ کن الفاظ میں کھڑا ہو گیا سب لوگ رہے تھے کہ بس وہ سامنے آیا میں نے کہا شک ایسا نہیں ہے بھائی ایسا کیا جائے کہ کم سے کم وہ تعلیم لکھ کر کے دے کہ کن الفاظ میں اساتذہ آئی کو گالیاں دیکھا تو بہت اشرار کے بعد چونکہ انڈین پاکستانی جو حجیس ان کو بھی بڑا برا لکھا سب کھڑے ہو گئے سلفی اقمال بالکل ابھی لکھ کر کے دے تو لکھ کر کے دیا کیا کہتے ہیں حدیث پڑھاتے ہیں اور حدیث پڑھاتے کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کہ یہ ہے شاہ فحیق ہے کہے لیکن حدیث امام ابو حنیفہ کے قول کے خلاف ہے اس لیے حدیث کا حدیث کے مطابق قول اراجے ہے ابو حنیفہ کا قول مرشو ہے اس کو کیا کہا اس نے ظالم نے چار سال پڑھنے کے بعد نتیجہ یہ دکھا کہ مطلب ظالم سمجھا کہ نہیں الا نا تامل تامل یہ آدم ہے اس لیے مونا سلیمان صاحب ندوی تھے جب انہوں نے تبلیغ کے خلاف کتاب لکھی وہ کہتے تو کہتے من کر فی یاد ہے چلے تو کہنے بتا کہ کوئی ہمارے ہمارے منہج میں آئ مستحدین کا عام انسانوں کو گالی دینا جائز نہیں تو ائن کو گالی دینا کیسے جائز اس لیے تاریخہ دس میں مولانا ابراہیم سیال نے مستقل باب قائم کیا احترام ایما کا اور صحیح معنوں میں کہا کہ احترام ایما اہل حدیثوں کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا سمجھیں گے کیوں ہنفی جو ہے اپنے امام کا احترام کرتا ہے تو تینوں کو اگر رومنی ابلیس کہتا ہے لیکن اہل حدیث چاروں کو عزت دیتا ہے جب سے جو اہل حدیث طلبہ کا اخراج ہوا تھا کہ ان لوگوں پر جو ہے لمبا ہو جائے گا تھوڑا سا تلب یہ تقریباً انیس سو چھپن میں بڑا عجیب سادثہ ہوا تھا دارولون دیوبند کے اندر تقریباً پینتیس چالیس طلبا تھے جن پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ لوگ اہل حدیث ہیں اماموں کو بالیاں دیتے گسا کی دیر پرو گنڈا کیا بنایا کہنے لے کے ہمام کہیں جو ہمام میں جو لوٹا رکھا تھا نیچے ابو حنیفہ لکھا نور پر. میں تو نہیں سمجھتا کبھی کوئی حلیدی سے جیسی حرکت کرے گا ہمارے ہاں بھٹکل میں بھٹکل میں آج سے چار پانچ سال قبل ہندوؤں نے گائے زبہ کی اور کوبر اور اجڑی کہاں پھینک دی مندر میں اور شور مچایا ہندو نے کیا مسلمانوں نے کیا تو کوئی اہل حدیث طالب نے ایسا نہیں کیا تھا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بات استاد کہے تو کچھ ہونار طلبہ تھے اس استاد سے بحث کرنے کے حضرت نہیں ایسا حدیث یہ کہتی ہے اور امام حدیث اسی پر نوز باللہ غصے میں آئے میٹنگ کی اور سارے طلبا کو نکال دیا اور اعلان کر دیا کہ ہندوستان کا کوئی مدرسہ ان کا داخلہ درمیان سال طلبہ بیچارے موڑا مجاد آزمی ان پر اشار بنائے تھے گائے نہیں ورنہ کچھ پڑھ کے سنا تھا بڑے حیرتناک رتناک انگیز کے بےچارے مارے مارے دیوارے پھر میں نے خودا کیا کیا ہے حدیث ہونا جرم ہے جب کہ دارول دیوبند کا چندہ جو ہے ہمارے کتنے علماء حیلی تھی اس موڑا ابد القادر کو سوری خاندان جب مرنے لگے تب بھی حساب لگائے کہ ہم ہر سال اتنا چندہ کہا دے نا دارول دیوبند کے طلبا کو لیکن اللہ خیریت اس وقت ہمارے ناظم احمد رحم اللہ کو ان کے دل میں رحم آیا طلبہ کے حالات کو دیکھ کر کے دل نرم ہو گیا اور انہوں نے گرا کر دیا, دیا. گر درمیان سال ہے ہمارے ہاں کوئی جگہ نہیں لیکن ان تمام طلبہ کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جتنے طلبہ کو دیو مند نے نکالا پھر آئے اور بیچارے الحمدللہ اسی لیے اہل حدیث طلبا کو نکالا وہی خوبصورت ہے کہ دو مرتبہ دیوبند گولیاں چل چکی ہیں کتنی مرتبہ دو مرتبہ گولیاں چلی ہیں تقسیم ہو گیا اور آج تک انڈیا کے کسی دین اہل حدیث مرتبہ گولیاں نہیں چلی گولیاں چلی ہیں سمجھ گئے نا اب تاج کرو گے جو پارٹی گاڑی بائی مدرفہ نکلو ایسے بیچارا لنگی پہنا تھا شروار پہننے لگا چوری والا ایک ٹانگ ڈالا تھا دوسری ٹانگ تھا دوسری ڈالا پکڑ کے روڈ پر آیا بچانا سب یہ حلت کی ہے کاری طیب صاحب قبر کی جگہ نہیں نصیب ہوئی جب سارا جلسے کے بعد ان کے اندر اختلاف ہوا اب دو دار العلوم ہو گئے دارالعلوم جدید اور دارالعلوم کبھی میں دار رولو مکھ اور دار رولو جدید ہمارا تو کبھی مرکز دو نہیں بنا ایک ہی ہے الحمدللہ پھر آج بھی اہل دن ہم آپ کو کیا بتائیں جب میں دار میں, میں داخل ہوا تو زہر کی نماز پڑھا ماشاءاللہ اللہ پیر سے پیر ملایا تو ایک لڑکا پتہ ہے حضور تم یہاں پڑھے گا میں کہا یہاں پڑھوں گا کہا ایسی نماز پڑھے کہا ایسے ہی نماز پڑھوں گا ایسے ہی نماز پڑھوں گا تو چڑکی سے کہتا ہے میں بھی میں بنگالی میں بھی اب وہ جا کر کے جتنے بنگالی لڑکے نے سب کو بتایا تو سوچتا ہے یہ آ کے شروع کیا تھا میں کیوں نہ شروع کروں تو تقریباً بائیس لڑکے ہو گئے ہیں ہم لوگوں نے کہا ایک جگہ نہیں کھڑے ہو کوئی اس کو نہیں کوئی اس کوئی ہم اس بھی پچھلے اور سب مل کر کے آمین کہیں جنے لگ بڑا خنگامہ ہوا ایک طالب علم تھا دلا دم کا تھا وہ بیچارہ چھپا ہوا تھا وہ نماز تو پڑھ لیتا مسجد میں لیکن بھیتر جا کے چپ کے پڑھتا تھا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے ایک دن کوئی اس کے کمرے پارٹنر روم جو تھا وہ بیمار تھا اور مسجد میں نہیں آیا تھا وہ اسے چاد اوڑ کے سوجا ہوا تھا اور یہ لڑکا تم بھی جو تھا اس نے سوچا تو سوجا ہوا ہے چلو اہل سدی کے بھیر پڑ لو وہ اس پہ چل رہا تھا اس نے دہ سے اٹھایا اس کا سارا بخار دور ہو گیا چلاتا ہوا بھگا ارے یہ بھی پرتاپگڑی جتنا وہاں بھی ہو گیا شور مچ گیا پھر کوئی اہل چھپ کر کے نہیں سمجھ گئے نا اللہ نہیں آتا تو الحمدللہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سارے دیوبندی طلبہ آ جائیں کبھی یہ بھی کہتے ہم تو دن کے شور کہتے ہیں ہم نے تجربہ کر لیا کہ اگر ہمارا ایک اہل حدیث طالب علم ان کے ہاں پڑھے گا تو دو چار کا اسکروٹ لا تو کر دے گا لیکن خود نہیں پڑھے گا لیکن ان کا شیخ الحدیث بھی آ جائے یمو کتنی دور ہے آپ کی ہندوستان کا سب سے رستم سما ندوی یادہ رہا تین لڑکے تھے حیدرآباد کے کمپیوٹر انجینئر اور ایک ندوی امام تھا اس کے پیچھے بڑے خوب اس کو تیار کیا سمجھئے نا جب آئے ان کے بابا قوم تو دعوت دیا کہا ان سے بحث کرے اب وہ تین حیدرآبادی انجینئر لڑکے بھڑ گئے یہاں سے تک تقریباً بارہ سال کا برا آخر میں ہوا کہ مورنا پسینہ پسینہ ہو گئے چونکہ شیروانی بھی پہنے تھے ٹوپی بھی کافی اونچی تھی پوچھتے پوچھتے تھک گئے جمبو کے اندر تو کہنے لگے بچوں نے کہا اچھا ایسا کرے مورانا آج آرام کر لیں کل پھر ہم آئیں گے نہیں اللہ کے واسطے کل نہیں آنا نہیں بوڑا آئے کہ کہا کیوں کہا اللہ کی قسم تم تینوں کی باتیں سن کے تو مجھے ڈر ہے کہ میرا عقیدہ خراب ہو جائے گا اتنی قوت ان کو اپنے دل میں ہے ہمارا تو ایک اہل حدیث عالم رہتا ہے تو تنگ آ کر کے لوگ اس کو سنیں گے نہیں سدرے گا اور وہاں اتنا بڑا عالم کہتا ہے تمہارے بحث کرنے سے مجھے ڈر ہے کہ میرا بھی عقیدہ کہیں میں بھی کہیں اہل حدیث نہ ہو جاؤں یہ آپ کے امبو کا واقعہ ہے جب سعودیہ گورنمنٹ نے بھی کو بلایا تھا دو مہینے کے اس وقت کا حادثہ یہ تو میرے بھائی ہاں چلو چلو چل آگے مرغہ مذاہب کا ایک تاریخی جائزہ الحمد اے قاری حق اور اے دین دین میں مخلص یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ دین اسلام صرف ان مروجہ مذاہب کی تقلید میں محصور ہے ان مروجہ مذاہب کی تقلید میں محسور ہے لہذا جس نے ان کی تقلید اور ان میں سے کسی ایک کے اپنانے سے گریز کیا خا نماز پڑھے روزے رکھے حج کرے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے سرات مستقین سے خارج ہے یہ بات سراسر غلط ہے کیونکہ مروجہ مذاہب یعنی مسالک خود ہی نئے ہیں اہل نبی میں ان کا وجود تھا نہ صاحب اکرام و تابعی نظام کے زمانوں, زمانوں میں نہ ہی طبع تابین کے تابعین کے زمانے میں اور نہ, نہ ہی خود عمبہ رحم اللہ کے زمانے میں تو یہ مروجہ مذاہب حق و باطل کا معیار کیوں کر ہو سکتے ہیں جبکہ ان مذاہب کا وجود اور ان کا رواج فاضیان حکومت قاضیان حکومت دولت ریاست قوت و غلبہ اور کثرت کے دباؤ کے نتیجے میں تیسری اور چوتھی صدی میں ہوا ہے جیسا کہ امام ناصر السنہ الفلانی رحمہ رحم اللہ نے علی اقاص صفحہ 171 میں نیر اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ امام امام جلیل ابن حزم الحمر اللہ،, اللہ امام شوکانی رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ دیگر چوٹی کے علماء نے اپنی کتابوں میں ان کی سراہ فرمائی ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ مروجہ مذاہب کا آغاز عمرا آزیا اور اہل حکومت کی خواہشات نفسانی کے نتیجے میں ہوا ہے چنانچہ ان مذاہب کے وجود کا سبب یہ ہے کہ جب ہارون رشید برسر خلافت ہوا تو اس نے سن 170 ہجری کے بعد قاضی ابو یوسف کو منصب قضا پر فائز کر دیا اور اس طرح اب قاضیوں کی تعین کا اختیار قاضی ابو یوسف کے ہاتھ میں آ گیا سنانچ اب بلاد رات خوراسان اور شام و مصر سے لے کر کے افریقہ کے آخری حدود تک خلیفہ ہارون رشید انہیں کو قضا کے منصب پر پائز کرتا جنہیں قاضی ابو یوسف منظور فرماتے اور ابو یوسف انہی کو قضا کی ذمہ داری سونپتے جو ان کے شاگردان اور ان کے جدید مذہب کی طرف منسوب ہوتے چنانچہ عام لوگوں کو مجبوراً انہی کے پتووں اور فیصلوں کو اپنانا پڑا اور اس طرح الممالک ممالک میں حنفی مسلک رائج ہو گیا اسی طرح کے برسرے اقتدار ہونے کے سبب ان میں مالکی مسلک رائج ہوا حتیہ کہ کے باقاعدہ کہا گیا ہے کہ آغاز میں دو مسلکوں کا رواج اور پھیلاؤ حکومت و سرداری کی بنیاد پر ہوا مشرق میں حنفی مسلک اور ان میں مالکی مسلک امام نتریزی کی الخط اور ببی کی بغیت الملتمس وغیرہ میں وغیرہ کے حوالے سے بات ختم ہوئی شاہلی اللہ محدث دہلوی رحم اللہ حجت اللہ بالغا جلد ایک صفحہ ایک میں 146 میں رقم تراز ہے ہارون رشید کے زمانے میں قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے منصب قضا پر فائز ہونے کے سبب عراق خراسان اور ماوراء النہر وغیرہ ممالک میں حنفی مسلک کا رواج اور اس کے قاضیوں کو فروغ ملا جیسا کہ تاریخ ابن کلدول اور تاریخ خلافا میں ہے اور امام تقریضی جلد جلدور صفحہ 333 میں فرماتے ہیں جب ہارون رشید خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور سن 170 کے بعد قاضی ابو یوسف کو قضا کی ذمہ داری سونپی ٹو بلاد عراق خوراسان اور شام و مصر میں کسی نے تقلید نہ کی سوائے اس کے جس طرف قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ انشاد اشارہ فرمایا اور اس کا خیال کرے اسی طرح جب اندلس میں حکم بن ہشام کی حکومت قائم ہوئی اور چونکہ یہ اس کے یہاں معتبد اور مقبول تھے لہذا وہ اسی کو قضا کے منصب پر فائز کرتا جسے یہ منظور کرتے لہذا جس طرح مشرق میں ابو یوسف کی وجہ سے حنفی مسلک پھیلا اسی طرح کی وجہ سے مالکی مسلک پھیلا جیسا کہ بغیت الملتمس اور نفرتیب میں ہے امام مالک, امام مالک امام مالک والے ہیں لوگ یا المسمودی کا انواع کیا علامہ سمعانی رحمہ اللہ کتاب الصاد جو لیڈن سے چھپی ہے اس کے جلد ایک صفحہ پانچ تین میں فرماتے ہیں مالکی یہ نسبت امام مالک رحمہ اللہ کی طرف ہے ابراہیم بن محمود بن حمزہ مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن عبد الحکم رحم اللہ نے فرمایا ہمارے پاس کوئی ایسا خراسانی نہ آیا جسے امام مالک رحمہ اللہ کے منہج کا تم سے زیادہ علم ہو لہٰذا جب تم خراسان جانا تو لوگوں کو امام مالک رحمہ اللہ کے مسلط کی دعوت دینا ابراہیم بن محمود کی وفات شابان سن تین سو ونہتر میں ہوئی امام نقریزی رحمہ اللہ خطت جلد تین صفحہ تین سو تحسیس میں فرماتے ہیں عبد اللہ بن فروخ ابو محمد فارسی رحمہ اللہ کے حنفی مسلک لانے سے پہلے افریقہ میں احادیث و سنن کا غلبہ تھا پھر قاضی افریقہ اسد بن فراد بن سنان رحمہ اللہ نے حنفی مسلک کو مزید غلبہ دیا پھر اس کے بعد جب سحنون بن سعید تلنوفی رحمہ اللہ افریقہ کے قاضی مقرر ہوئے تو انہوں نے افریقہ میں مالکی مسلک کی نشو و کی پھر معز معز بن بادیس نے تمام اہل افریقہ کو دیگر مسالک چھوڑ کر صرف مالکی مسلک اختیار کرنے پر آمادہ کیا چنانچہ اہل افریقہ و اہل اندلس بادشاہ, بادشاہ وقت کی نوازشات کی خواہش اور دنیا طلبی کی لالچ میں مالکی مسلک کی طرف پل گئے اور آج تک اسی پر قائم ہیں کیونکہ ان تمام شہر و دیہات میں قضا و افتاح کا منصب اسی کو ملتا تھا جو مسلک کے مالکی کے مطابق فقی ہو چنانچہ عوام کو مجبوراً انہی کے احکام و فتح اختیار کرنے پڑے اور وہاں مالکی مسلک اس طرح پھیلا کہ تمام ممالک پر چھا گیا جیسا کہ مشرقی ممالک میں حنفی مسلک چھا گیا تھا چنانچہ ابو حامد اسفرائی رحمہ اللہ نے جب خلیفہ قادر باللہ ابو العباس احمد کے زمانے سن 393 میں حکومت میں جگہ پائی تو بلاد شام و مصر میں جا امان ابن فرحون رحمہ اللہ ادیبات میں فرماتے ہیں کہ سن چار سو حجری تک افریقہ میں ہم مسلک مطلب خوب پھیلا اور ابن العیب رحمہ اللہ کی الکامل ابن خلقان رحمہ اللہ کی تاریخ مواصب الدب اور کتاب الخطط جلد دو صفحہ 333 میں ہے کہ اہل افریقہ پر حدیث و آثار کا آثار کا غلبہ تھا پھر مسلک حنفی کا غلبہ ہوا جیسا کہ گزرا پھر سن 407 میں جب معز بن بادیس وہاں کے حاکم ہوئے تو انہوں نے افریقہ اور پڑوس کے مغربی ممالک کو مالکی مسلک پر آبادہ کیا اور مسالک کے اختلاف کا سفایا کر دیا بات مختصر مقدم ابن فرحون رحمہ اللہ ادیباج میں اور عبدالحیل البی رحمہ اللہ الفاع میں فرماتے ہیں طبقات کے مصنفین ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کے شافعی مصر میں ظاہر ہوا پھر اس کے بعد توران، شام یمن النہر، بلاد فارس، حجاز اور ہندوستان کے کچھ علاقوں میں پہنچا اور پھیلا اور سن تین سو ہجری کے بعد کچھ کچھ افریقہ و بھی داخل ہوا حافظ رحم اللہ نے رفع الاس... رفع الاس... رقم اس میں امام صخا رحم اللہ نے علی بالتوبیخ میں اور امام ابن طور الرحم اللہ اصطف البسام میں ذکر فرمایا ہے کہ قاضی رحمان دمشقی سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے شام میں مسلک کے داخل کیا دمشق کے کی قاضی مقرر ہوئے اور مسلک کے کے مطابق فیصلہ فرمایا پھر بعد کے لوگ بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے اور وہ مختصر المدنی یاد کرنے والے کو سو دینار بطور انعام دیا کرتے تھے ان کی وفات تین سو تین ہجری میں ہوئی امام سلحانی رحمہ اللہ کی کتاب الیک تین سو چھتیس میں فرماتے ہیں شافعی بن بنسبت شافعی یہ نسبت محمد بن ہدری شافعی رحمہ اللہ کی طرف ہے اس سے ابو علی حسن بن عبد الرحمان ہاشمی رحمہ اللہ منسوخ ہوئے جن کی وفات سن چار سو ستر کے بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی انہیں شافعی انہیں شافعی اس لیے کہا گیا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو اللہ احمد کو بیان کرتے ہوئے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو الفضل احمد المقدسی کو فرماتے ہوئے سنا کہ ابو علی سے اس مسئلے کی, کی نسبت یعنی شافعی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا قوم میں ایک شخص تھا جس نے اپنے آپ کو شافعی لکھا چنانچہ اس نے اس, اس نسبت کو ہمارے لیے بھی لازم قرار دیا بات ختم ہوئی اور طبقات طبقات الصب الیکارت بالتوخ... الدہ جلد تین صفا کیاون میں ہے کہ ماورا النہر میں شافعی مسلک افال شاشی کے ذریعہ پھیلا ان کی وفا سن تین سو پینسٹھ اور تاریخ ابن خلقال جلد دوم میں ناصر... ناصر صلاح الدین یوسف بن ایود کی سیرت کے تحت ہے کہ جب پانچویں صدی ہدری میں مصر کی ایوبی حکومت بکار کے مدارس کی تعمیر اور دیگر وسائل کی فراہمی کے ذریعہ مذاہب کو نوازنے اور بیدار کرنے لگی تو اس نے مسلک شافعی کا بھی بڑا خصوصی اہتمام کیا خصوصیت کے ساتھ مسلک شافعی ہی کے قاضی مقرر کیے کیونکہ وہی حکومت کا مسلک تھا اور بلو ایوب خود بھی سب کے سب شافعی تھے سوائے عیسیٰ بن عادل کے مقریزی رحم اللہ الخط جلد تین صفح 344 میں فرماتے ہیں پھر جب اس کے بعد ترکیوں کی بحری حکومت آئی اور اس کے سلاطین بھی شافعی تھے تو بھی شافعی مسلط کے مطابق ہی قضا و فیصلہ جاری رہا یہاں تک کہ سلطان ظاہر برس کے حکومت نے چاروں مسالک کے قاضیوں کی مدعت شروع کی حلفی مالکی اور حنبلی اور یہ سلسلہ سن چھ سو سن سے جاری رہا یہاں تک کہ تمام اسلامی ممالک میں ان چاروں مسالک اور عقیدۂ اشری کے علاوہ کوئی مسلک باقی نہ رہا اور ان تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے تمام اسلامی ممالک میں مدارس خانقاہیں زاویے اور قربات بنائے گئے اس کے زیادہ ترتیب و بہترین کس سن میں کیا ہوا کیوں ہوا عرشاد اللہ ہاں اس کو آپ لوگ مطالعہ کیجیے گا ابو ابو محمد شاہ پوری ابو یہہایا محمد شاہ شاہجہاں پوری الرشاد اللہ سبیل ارشاد مسلط ایک تکلید و اجتہاد تو یہ چار مذہب کیسے سے قائم ہوئے پھر قادی کیسے مقرر سرکاری مذہب کیسے ہوا وہ پوری تفصیل کے ساتھ چار مسلموں کے قائم ہونے تک کی بڑی رزیش دی تھی ان مسالک کے علاوہ منہج کے حاملین کو پلٹایا گیا انہیں زد وقور کیا گیا اور نہ کسی کو قضا کا منصب دیا گیا نہ کسی کو کسی کی گواہی قبول کی گئی نہ کسی کو امامت و خطابت اور تدریس کا موقع دیا گیا جب تک کہ وہ ان چاروں مسالک میں سے کسی مسئلہ کا مقلف نہ ہو اور اس پوری مدت میں ان شہری شہروں کے فکار واجبی طور پر ان مسالک کی اتباع کرنے اور اس کے علاوہ کے حرام ہونے کا فتوا دیتے رہے اور اسی پر آج تک عمل ہو رہا ہے اور آج ماشاء نکاح نامہ جو ہوتا بھی لکھا جاتا ہے ہلفی اشافی اور انڈیا میں جو مسلمان ہوتا ہے تو وہ بھی کھانا داخل کیا سمجھ گئے نا اسی لیے کہا جاتا ہے وہ کون سا تھا ڈاکٹر امبیڈکر ہاں بالکل مسلمان ہوتے ہوتے جب عدالت میں گیا مسلمان بڑے شوق سے لے گئے حنفی شافی لڑ پڑے حنفی نے کہا نہیں حنفی بننا شافی نے کہا صافی بننا وہ کہا کہ ہم تو سمجھ رہی کہ مسلمان تو یہاں ابھی کتنے قسم کے مسلمان کیا آدمی اللہ تعالیٰ اس سے بلا سے محفوظ رکھے اس نے بڑا نقصان پہنچایا انفی شافی مالک ہی آج ساری چیزیں باقاعدہ سرکاری فارم جو فل پیپر ہوتے ہیں وہاں بھی مسئلہ خلک ہو رہا ہے حلفی ہے یا حدیث اللہ مسئلہ کا لکھنا بھی ضروری سمجھ لیا جائے چلے جی چار قاضیوں کی تعین کے سبب سلطان ظاہر بیبرس عذاب قبر سے دوچا امام سبکی شافعی رحم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ شاہ ظاہر کو کسی نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا اللہ عزوجل نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تو انہوں نے فرمایا کہ چار قاضیوں کی تعین کے سبب اللہ نے مجھے نہایت سخت عذاب دیا اور فرمایا تم نے مسلمانوں کا کرم توحید پارا پارا کر دیا تب کات القی جلد پانچ ایک سو پینتیس امام سخالی رحمہ اللہ نے تخمت اللہ احباب میں اور نقری رحمہ اللہ نے خطت میں فرمایا ہے کہ سب سے پہلے جس نے چاروں مسالک کے چار دروس مقرر فرمائے وہ سلطان اور صالح نجم الدین ہیں اس نے سن چھ سو اکتالیس میں مدرسہ الصالحیہ قاہرہ میں کام کیا تھا امام مرا، مراکشی نے المعجم میں فرمایا ہے کہ جب پانچویں صدی ہجری میں مغدب اقسا میں بنو تاشتین کی حکومت قائم ہوئی اور وہ ان پر قابض ہوئے اور ان کا دوسرا بادشاہ علی بن یوسف تاشتی تاشفین ہے گئے یوسف بن تاشفین حاک حا... حاکم ہوا تو فقہ کے لیے آ... اس کا اثار خوب بڑھ گیا چنانچہ اپنی پوری مملکت میں فقہ کے مشورہ کے بغیر کوئی کام نہ کرتا تھا اور اس نے قاضیوں پر لازم کر دیا تھا کہ انہیں حکومت میں جس کسی چھوٹے بڑے مسئلہ کا فیصلہ کرنا ہو فقاہ کی موجودی... موجودگی ہی میں کریں چنانچہ اس سے فقہ کا مقام و مرتبہ بہت بڑھ گیا اور صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ بادشاہ کے ہم مقام و مرتبہ وہی حاصل کر سکتا تھا جسے مذاہل کا علم ہو چنانچہ اس کے زمانے میں سے مذاہل کی کتابیں خوب سر پہ ہوئیں اور ان کے مطابق عمل کیا گیا اور اس کے علاوہ تمام کتابوں کو پس پشتے ڈال دیا گیا اور اس کی اتنی کثرت ہو گئی کہ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نسیم منسیہ کر دیا گیا کوئی ان کا پوری طرح اہتمام کرنے والا نہ تھا ہاں ہم کر دیں گے لیکن ابھی ازان کا وقت ہے چلو چونکہ ہم چاہتے ہیں پوری ہو جائے اس لیے اب ہم پڑھیں گے آپ لوگ سنیں گے ہمارے شیخ تمی بھی سن لیا اس کو مصنف نے تقریباً دس گیارہ مسائل جو بیان کیے ہیں ان میں اکثر ہو گئے ہیں کچھ رہ گئے ان سب سے پہلی چیز ابو الحسن کا شریف کی توبہ ان کے قبول حق کا ذکر ہے یہ کیا مسئلہ ہے ایک خلاصہ بتا دیتے ہیں مامول رشید مامون رشید اس کو اجمی علوم سے بڑی محبت ہو گئی تھی اجمی علوم سے اس سے پہلے عرب کے لوگوں صرف کتاب اللہ سنت رسول عقیدہ کتاب اللہ سنت رسول سے لیتے تھے لیکن مامور رشید ہندوستان کا سب سے بڑا سنسکرت کا عالم دو فلسفے دنیا میں بڑے مشہور تھے یونانی فلسفہ اور ہندوستانی فلسفہ یہی اور انہی دونوں ملکوں کے طویب اور حکیم بھی بڑے مشہور ہوتے تھے تو یونانی فلسفہ اور ہندوستانی فلسفہ Uh, سب سے بڑا پنڈت اور سب سے بڑا یونانی عالم جو بلایا بلا کر کے بغداد میں رکھا بڑے انتظامات کیے اور ان سے پونچھ پونچھ کر کے تمام ان کی فلسفی کتابوں کا ترجمہ اس نے عربی زبان میں کرا دیا جب وہ عربی زبان میں ترجمے ہو گئے فلسفی فلسفے ہندی اور پورانی فلسفے کی تو کہا جاتا ہے کلو چلتی لبی اب ان علوم کا تعلق آسمان تھا نہیں عقل سے تھا اب عقل پرستی کا دور ہوا جیسے سورت البکرا کے اندر آیا کہ اللہ کی کتاب کو ڈال دیا وہ تبا و ماتین والا ملک بس کیونکہ کل جدید بس اسی کے پیچھے بڑھ گئے ایک تو اجمیون بہت سارے نمبر تو یہ عجمی علم علم جب آیا اور جن کو کتاب سننے کا مکمل علم نہیں تھا اب وہ طرح طرح سے قرآن حدیث پر اعتراض کرنے لگے تو اسلام فرقہ بندیاں شروع متضرا قدریہ چونکہ عقل سوچنے لگے نا قدریہ مرجیہ مجسمہ کرامیہ کرامتا اب یہ اہل عقل جو تھے یہ اعتراض کرنے لگے تو جن کے پاس کتاب اللہ سنت رسول میں تعمق نہیں تھا وہ ان سے الجھنے لگے اب کوئی جواب نہ دے سکتے ان کے اگلی دلائل کا تو ابو الحسن اشعری اور ادھر معتوری دی کچھ علم علماء اسلام کھڑے ہوئے جو ان کا رد کرنے کے لیے ایک اسلامی علم تیار کیا جس کو کہا گیا کہ علم کلام اور اس علم کے ماہرین کو کہا جاتا تھا سمجھ گئے کیا دلیل کیا جیسے آج کہا جاتا ہے ہندوؤں کا جواب ہندو ہی کی کتاب سے دیا جاتا اور مثال کیا کہتے لوہا ہی لوہے کو کاٹتا ہے اکر پرست ہیں تو ہم کو بھی اکر پرست ہی بننا پڑے گا حالانکہ سیدھی بھی شادی سے بات تھی سمجھ گئے نا قرآن حدیث کے ادلائے جو تھے کافی تھے لیکن اب کتاب اللہ سنت رسول کے بجائے دلائل اور مراضرہ یہ آج کس بہت داڑی بننے کے چکر میں ادے نا داڑھی بننے کے چکر میں نہیں اب وہ علم حاصل کرو جس سے عقلی دلائل کا مقابلہ کریں جب ادھر گئے تو اب یہ بھی اکل میں آ گئے اب اللہ تعالی آسمان پر ہے کہاں ہے عرش پر ہے عرش پر کہاں ہے ترسی پر ہے تو اب یہ اگلا لگانے لگے کوئی اعتراض کر ہیں ہاں مو اللہ کرسی پر بیٹھتا ہے کوئی بادشاہ ہے جو کرسی پر بیٹھتا ہے انسان اب یہ جواب نہ دے سکے تو ان کے دھیان بات ہے بات ان کی معقول ہے کیا جواب نہیں عرش پر ہے تو اس کا مطلب اللہ محدود ہو گیا کرسی میں ہے تو اس طرح سے دو طرف سے دس ہاتھ رکھنے کے ہوں گے اللہ بیچ میں سما گیا کرسی بڑی اللہ چھوٹا اب عقل لگانے لگے تو عقل پرستی کا نتیجہ نہیں نہیں کس نے کہا ہے اللہ ایسا ہے اصل میں استوا کا مطلب ہے استولا یعنی کیا وہ سمتوا الرش پھر زمین اور آسمان کا کیا ہو گیا استولا مالک ہو گیا کرسی سے مراد حکومت لے لیا اب طرح طرح کے تعویل اب اللہ کہاں ہے اللہ ہم شکیش سالموں نے ہر جگہ سے نکالا گدھے کے اندر داخل کر دیا لبھائی لب کیا رب ہے نا لبئی وحادت الوجود کا عقیدہ ہو گیا اب ذرا سوچو ہر مخلوق کے اندر اور آج آن تک یہ عقیدہ ہے تو یہ علم کلام جب پیدا ہوا تو اس میں سر فہرست ایک اسلامی عقیدہ کی حفاظت کے لیے ابو الحسن اشری کھڑے ہو گئے انہوں نے ایسا انداز پیش کیا کہ تقریباً بہت سارے مسلمان نے قبول کیا کیوں انسان خاص طور جو تقلید کے راستے پر تھے انہوں نے فوراً عقیدے قبول کیا سوائے ہنا بہلا اب اشعری اور ماتریدی علم کلام کی روشنی میں پیدا ہو گئے متضرا کا عقیدہ عقیدے میں گڑبڑی ہو گئی بعض علمائے ہنا ولا جو تھے ان کی ملاقات ابو حسن اشری سے ہو گئی بحث کیا انہوں نے سیدھے سادھے دلائل دی ابو حسن اشری کے بات سمجھ میں آ گئی کوشش کیا پندرہ دن کے لیے بالکل غائب ہو گئے ہو مہینے بھر غائب باہر نکلتے ہی نہیں تھے کتاب لکھی ہاں دا لکھی اور ایک دن جمعے کے دن جمعے کے دن نکلے اور نکلنے کے بعد ممبر پہ بیٹھے لوگ دیکھ رہے تھے امام صاحب غائب تھے کہاں آ گئے امام صاحب نے کتاب رکھی کمیش نکالا تھا ہم نے ساری چیزوں کو ترق کر دیا عقیدہ وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے اور اس کتاب میں جو میں نے لکھا وہ عقیدہ ہوگا اپنے اشعریت سے انہوں نے توبہ کیا لیکن مقلدوں نے آج تو توبہ نہیں کیا اور کہا جب تک تقریباً پچاس ساٹھ کتابیں انہوں نے لکھی اپنے پرانے عقائد کے خلاف تو ایک بحث یہ بتائی ہے کہ یہ جو آپ باپ نے بھی دیکھا کیا تھا ابو الحسن ابوالحسن عشری کی توبہ یہ اس کا خلاصہ ہے اس طرح سے انہوں نے توبہ کیا اور پھر منہر سلف کی طرف وہ لوٹائے اب اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جو اپنے ہاتھ آسانی سے انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے چونکہ اگر پورا پڑھنے لگیں گے تو آدمی بس سمجھ میں اس لیے آج ہم کہیں گے کہ جیسے امام ابو حنیفہ نے تکلیف سے مرا کیا ویسے ابو الحسن اشری تمہارے امام عقیدہ نے توبہ کر کے اہل ہو ہوگے انہوں نے اشری عقیدے سے بھی منع کیا لیکن تم نے نہ اپنے امام کی سنی فروغات میں نہ اپنے امام عقائد میں سنی تیسرا باب یہ میرے بھائیوں ایک بڑا اہم باب اور کیا ہے نجات یافتہ جماعت اور مشانوں کی روشنی میں اختلاف کی خرابی کا بیان یہ حدیث اس باب میں تین چیزیں مصنف بیان کر رہے ہیں اس کو سمجھیں گے لیکن کیا ہے نجات یافتہ جماعت اور مثالوں کی روشنی میں اختلاف کی خرابی کا بیان اس کے اندر کیا بتا رہے ہیں ایک حدیث جو لکھی ہے سات افسر مستق تہتر فرقے نبی علیہ سراب صاحب مستقبل کی ستارے کو امتی مستقبل کی خبر دے رہے ہیں اور اللہ کے رسول نے مستقبل میں جس کی خبر دی ویسے ہونا ہے جس سے آپ نے خبر لی یقینی طور پر امت کے اندر آپ نے خبر تہتر فرقی ہوں گے ایک تو بات یہ سکی اس میں اور تہتر فرقے کہا جاتا ہے اسلام کا موجودہ ہے اللہ کا موجودہ تہتر فرقوں کو آج آسانی سے آج میں دیکھ سکتا ہے یقین کیوں آپ نے جو پیشین گوئی کی ہے اللہ کے حکم سے وہ ہم آجم تھے ہمارے آخری نبی کے سچے ہونے کے جو دلائے دیے جاتے ہیں ان میں ایک دلا دلیل یہ بھی ہے کہ نبی نے جو پیشین گوئی کی آدمی اپنی آنکھوں سے اس کو دے علی اللہ بھی گولے بتی روایا دنیا نے دیکھ لیا کہ سچے نے کیوں پیشین گوئی کی انقریب فارس مغلوب ہوگا مغلوب ہوگا گالی بایا ایک بات یہ ہے دوسری چیز کیا ہے میرے بھائی کو تیار فرق بڑھنا ضروری ہو گیا نا چونکہ اللہ اصول نے پیشین گوئی کی دوسری چیز آپ نے کوئی جو بیان کیا انتہر فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا اور باقی بہتر فرقے جاننا میں جائیں گے جیسے پہلی پیشین گوئی ہونا ضروری ہے ویسے دوسری پیشین گوئی ہونا بھی یقینی اور ضروری ہے ٹھیک ہے نا تیسری چیز اب اس فرقے میں نجاتیافتہ قوم کی نشان دہی اور علامت تاڑی تین چیزیں نمبر ایک ہمک کتنے فرقوں میں بٹے گی تہتر میں نمبر دو بہتر جہنم میں اور ایک جنت میں جیسے پہلی پیشین گوئی دنیا دیکھ رہی یقینی طور پر ایسے دوسری پیشین گوئی بھی آج نہیں تو قیامت کے لیے ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھے گی نمبر تین جب آپ نے فرمایا میری ہے ایک گروہ جنت میں جائے گا صاحب اقرام نے پوچھا کہوں کہ اخروار میں کیا ماں آلیہ وا صحابی ال الف آج, آج جس طریقے پر ہم ہیں اور ہمارے صحابہ ہیں اللہ بھر الفظ ہے نجات یافتہ وہ گروہ ہوگا جس راستے پر ہم آج ہیں اور ہمارے صحابہ ہیں کیوں نبی کے بعد اور صحابہ جب اکیلے رہ گئے تو پھر اختلاف حکومت میں شروع اسی لیے اللہ رسول نے ساتھ رنگایا ما اللہ علیہ اللہ اور صحابی وہی الجما تو تیسری چیز بیان کر دیا اللہ رسول نے کہ وہ گروہ تو جدا نجات پانے والا وہ کون ہوگا جو اللہ کے رسول اور صحابہ کے نقش قدم اس وقت جو تھا وہی وشکی ساتھ شاہ علی اللہ محلدی طبی رحمت اللہ رے کہتے ہیں کسی چیز کو حالا جائے دانا جائے سنت اور بدار کو دیکھنا ہے تو بڑا پیارا معیار بیان کیا نمبر ایک اس کو کتاب اللہ میں دیکھ لو کتاب اللہ میں نہ ملے جو سنت میں مل جائے سنت میں نہ ملے تو صحابہ میں دیکھ لو اگر ان تینوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو قیامت تک وہ دین نہیں بن سکتا اور اس کی مثال کیا ہے شاہ صاحب فوج القبیر میں نقل کرتے ہیں اتخذوا تخاد اخبار ہوں روحبان ہوں اربابا مدو اگر احبار یہود کو دیکھنا ہو تو ان دہلی کے مولوں کو دیکھ لو اور اگر روحبانی نشانہ کو دیکھنا ہو تو درگاہوں کے اجاور کر الفاظ کبیر تھی اصول تفسیر کے اندر ساری چیزیں ہیں تو اب, اب میں ایک اہت مثال دیتا ہوں اب دیکھ لیا جائے کہ عید ملان اللہ رسول قرآن میں ہے یا نہیں نبی کے زمانے میں تھی یا نہیں چلو صحابہ کے زمانے میں ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو دین نہیں بن سکتی کہ ماں آنا آلیہ ال صحابیجا لے لے اور انہی میں سے ایم اربا کی تقلید لے لو اگر تقلید ہوتی تو اب امتی کی تو ابر اور عمر عثمان والی سے بڑا تو کائنات تو کوئی ہے اگر تقلید ہوتی تو ان کی ہوتی نہ کہ وہاں کی اس زمانے میں تقلید نہیں تھی تو آج بھی نہیں ہو سکتی اس لیے نجات یافتہ کی دریل کیا ہے ماں نہوں چلو اللہ <سؤال> ذکم الخیر اعتبار شیخ محترم کو جزائے جو زائخیر جائے اسے باقیوں سے نوازیں اور آپ کے خراب میں شامل فرمائے ان شاء کی نماز کے بعد آپ سب لوگ تشریف ہیں اللہ الخیر السلام علیکم